الام الائیب ہل الدین الفا امرآباد یہ چار مسائل چل رہے تھے کہ چار مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے جس میں علم عمل دو مسئلے گزر چکے ہیں آج تیسرا مسئلہ ہے یہ ہے کہ علم اور عمل جو ہے یعنی اللہ کی معرفت علم کا مطلب اللہ کی معرفت فصول کی معرفت اسلام کی معرفت یہ ساری چیزوں کی معرفت ان کا علم ان پر یقین اتنا زیادہ ہو ایسا ہو کہ جو عمل کرنے پر ہمیں مجبور کر دے تو پہلا علم تھا دوسرا عمل اور تیسرا علم و عمل کے بعد جو ہے وہ دعوت ہے کہ معرفت الہی معرفت رسول معرفت اسلام ان تمام چیزوں کا علم ہو گیا آپ نے پہچان لیا اور اس پر آپ نے عمل بھی کر لیا تو اپنے علم و عمل کے بعد تیسرا مسئلہ ضروری ہے اس کی طرف دعوت دینا دعوت یعنی اس کی طرف لوگوں کو بلانا اس کی دعوت کرنا دینا اس کی تبدیلی کرنا علمنافے کی دو چیز دو طرح جو علمنافع ہے علم نافع دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے جو اللہ کے نبی لحسا صاحب برابر دعا مانگا کرتے, ما کرتے اللہ انی اصلوں کا علمناف یا اللہ مجھے نافع عطا فرما یا اللہ فرانی بما علم ما فعونی جو نبی لحسا صن دعا کرتے نافع یا جس سے اللہ نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تین چیزوں کا سباب مرنے کے بعد پہنچا رہتا ہے وہ کیا علم یوں تفاو بھی وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے تو ایک تو ہے علم سے علم نافع کا ایک یعنی علم سے نفع پہنچنے کا ایک طریقہ تو ہے کہ علم والا خود اس پر عمل کرے اس پر عمل کرے اور اپنی اصلاح کرے پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ انتفاق کا ہے نفع اٹھانے کا یا فائدہ مند علم جو ہے دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو وہ بتائے دو کو دوسروں تک پہنچائے دوسروں کو تعلیم دے دوسروں کا بھی وہ جو جس پر خود عمل کر رہا ہے اس علم کی پر عمل کرنے کی دوسروں کو دعوت دے اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ شاط نمایا کہ اذا مات الانسان انقت عن عمل ہو اللہ بحدا سلاد آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اس کے سارے اعمال رٹ جاتے ہیں لیکن تین امال مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں ان میں ولد صالح اچھا نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے نمبر دو اوسطا قتون جاریہ صدقہ جاریہ نمبر تین اور علم و یون علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو تو علم کا اس فائد سے فائدہ اٹھایا دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو دوسروں کو دوسرے لوگ جو علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی دعوت و تبلیغ عمل کریں دعوت دیں تو یہ اس حدیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے علم سے فائدہ پہنچ رہا ہے اب علم سے فائدہ پہنچ رہا ہے وہ دو شکل ہوگی ایک تو یہ کہ اس کے بہت سارے شاگرد ہیں بہت لوگوں کو پڑھایا ہے اور بتایا ہے اور وہ لوگ جو اس سے علم حاصل کیے تھے وہ دوسروں کو تعلیم و تعلم درس و تدریس دے رہے دوسروں فائدہ اٹھا رہے ہیں اس طرح سے اس کا علم اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے کوئی کتاب لکھی ہو کچھ رسالے لکھے ہوں کچھ مضامین لکھے ہوں جس کو لوگ پڑھ پڑھ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس طرح سے علم علم بھی ہوتا ہے تو بات چل رہی تھی دعوت اے دعوت دینا جو ہے اسی علم کے نفع پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے دعوت دینا اور یہ دعوت جو دی جاتی ہے علم کی طرف اللہ کی طرف رسول کی طرف اور اسی طرح سے اسلام کی طرف اللہ اس کے رسول اللہ کی قاعت و عبادت کی طرف یہ جو دعوت دی جاتی ہے یہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کی طرف دعوت دینا اور نبی علیہ السلاط السلام کی لائیوی شریعت کو اللہ تعالی کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا یہ انبیاء اصل میں انبیاء علیہ السلاۃ اسلام کی دعوت تھی انبیاء علیہ السلام کا یہ کام تھا اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی کے بارے میں ارشاد اشاتما انا ارسل علی کم رسول دا وسیم منی ہم نے آپ کو داع بنایا ہے تمام انبیاء علیہ مصلاط نام دعوت دیتے رہے اور یہ دعوت کے چار مراتب بیان کئے جاتے ہیں جس کا تشکرہ رب العالمین نے قرآن پاک صورت النحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں کیا ہے ادعیلا سبیل ربی کا بالحکمتی ولمعد الحسن وجاد الحم بلتی احسن تین تین یعنی دعوت کے چار مرتبے تین مرتبے اس آیت میں بیان کیے گئے صورت والے ہیں کیا ہے ادولا سبیل ربی کا بالحکمہ علم حکمت سے دعوت دینا نمبر دو معدہ سے دعوت دینا نمبر تین وجاد الحم بلتی احسن ان سے جدال ان سے بحث کر کے دعوت دینا یہ تیر مرتبے بیان کیے گئے ہیں انسان دعوت دے اپنے حکمت کے ساتھ مسلحت کے ساتھ علم حکمت کی روشنی میں دعوت کرے اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دعوت دیں علم کے ساتھ ساتھ معدت الحسنہ معدہ کس کو کہتے ہیں قرآن با? اسلام کے اندر معائدہ اصل میں کہا جاتا ہے ایسی چیزیں ایسے واقعات ایسی باتیں آپ بیان کریں خاص طور سے ایسے داستان ایسے واقعات کہ جس واقعے کو سن کر کے لوگوں کو عبرت و نصیحت حاصل ہو اور وہ اپنی گناہوں برائیوں سے عبرت و نصیحت توبہ استغفار کریں یا ایسے واقعات جسے جس نصیحت کر کے اس کے جیسے بننے کی کوشش کی جائے اس قسم کے باتیں جو ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے مو جیسے کہ اللہ حرب العالمی نے قرآن پاک سرت البقرہ کے اندر شات فرمایا آپ حضرات جانتے ہیں بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں یہودیوں کی ایک جماعت ایسی تھی بنی اسرائیل کی جن کو بہت گناہ کرتے تھے بہت برائیاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا مشلی کے ذریعے سمندر مچھلی وہ اللہ شاعت راتے ہیں وہ کسی سمندر کے کنارے ساحل پر آباد تھے اور ساحلی علاقوں پہ رہنے والے والوں میں اس اکثر کا دھندہ کاروبار جو ہوتا ہے وہ مشلی پکڑنا مشلی بیچنا اور وہی ان کی بہت بڑی غذا بھی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو آزمایا اور آدما یہ کہ ان کے اوپر ہفتے کے دن سپت کا دن سٹرڈے آتا ہے ان کے لیے ان کے اوپر مچھلیوں کا شکار کرنا اور پکڑنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا کہ آپ ہفتے بھر مچھلی پکڑ سکتے لیکن سٹرڈے یعنی سپت کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا تمہارے اوپر حرام ہے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانے کے لیے مزید آزمانے کے لیے ایسا کیا کہ ہفتے کے دن صبح سے شام تک اتنی زبردست اچھی اچھی مچھلیاں بالکل کنارے سامنے آ کر کے گھومتی رہتی تھیں۔ اور وہ مچھلیاں ہفتے بھر کبھی نہیں نظر آتی تھی صرف ہفتے کو نظر آنے اور جہاں ہفتے کے دن ختم ہوا پھر ہفتے غائب ہو گئی تو وہ لوگ برداشت نہ کر سکے یہی بہت بڑی آزمائش تھی وہ برداشت نہ کر سکے اب انہوں نے اللہ تعالی کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کے لیے مچھلیاں پکڑنے کے لیے بڑے ہیلے بہانے اور بڑے یعنی مکر و فریب سے کام لیا اب کچھ لوگ ایسا کرتے رہے ہوں, کرتے کہ اپنے بازو میں خطہ کھود کر کے پانی کا کنالی بنا دی مچھلیاں پانی کے ساتھ آ جاتی اور آ جانے کے بعد راستہ بن کر دیتے مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں نے اپنی جال جا کر جا... کے ڈال دیتے اور مچھلیاں مچھلیاں کانٹے میں پھنس جاتی تھی جال میں پھنس جاتی اور اتوار کے دن آ... سنڈے کے دن صبح جا کر کے نکال جاتے یہ اس طرح سے ہیلا بہانہ کر کے لوگ ان کو سمجھائے ان کو منا کے نہیں بھائی ہم ان کو مچھلیاں تھوڑی پکڑتے دیکھو ہم تو اتوار کو سندے کو پکڑ کے لاتے ہیں اب سٹرڈے کو آ تو ان کی مردی وہاں کے بجائے ادھر آ گئی تھی ہم نے نہیں پکڑا یعنی ہیلے بہانے کر کے بہت انہوں نے جاتی کے اپنے نرس پر علما بڑود خاموش علماء نے بہت بتایا سمجھایا لیکن بات نہ آئے تو ایک دن جتنے مچھلی پکڑنے کھانے پینے والے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے رات کو سوئے تو اس رات ہی میں سب کو بندر بنا دیا سب بندر بن گئے مرد عورت چھوٹے بڑے جتنے تھے سب بندر بن گئے اب صبح کو دروازہ ہی نہیں کھلتا لوگ سیڑھیوں لگا, سیڑھیاں لگا کر کے چھت پر دے جھانک کر کے دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو انسان ہی نہیں سب بندر اور سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں. روتے تھے لیکن اب کہاں وقت ختم ہو چکا تھا تین دن تک زندہ رہے اور پھر اللہ نے سب کو موت دے دی اس طرح سے اللہ نے عذاب کیا اس قصے کو اللہ رب العالمین وما خلفا وماط موزہ ہم نے ان کو موعظہ بنا دیا دیکھو موعظہ اس کو کہتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے چار مراتین ہیں نمبر ایک علم دعوت دیں آپ حکمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ نمبر دو موعظہ کے ذریعے یعنی معاہدہ کا مطلب سمجھ لیے ایسے واقعات ایسے حوادث ایسی باتیں بیان کی جائیں جن کو سن کر کے لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو اسی لیے قرآن کو معاہدہ کہا گیا قزاق معم قرآن کو بھی کیا کہا گیا ہے معدہ تم میر من جن کے تعمیر صورت یونس کے آئے تھے اللہ نے کہا یہ مؤزا تن قرآن تمہارے کیا ہے معدہ ہے تو ایسے واقعات بے شمار قرآن میں بیان کیے گئے جن کو سننے کے بعد انسان کا دل نرم و اپنی اصلاح کرے وہ مؤدہ ہے نمبر 3 وجا دل ہم بال لطیح احسن وجا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے بحث مباحثہ کرنا پڑتا ہے بحث مباحثہ کرنا پڑتا ہے تو اللہ رب العظم اس کی بھی اجازت دی لیکن بحث مباحثہ ہو اچھے طریقے وجاد بلتی حسن گالی گلوچ جھگڑے لڑائی کی بات نہ ہے بات بحث کرنے کا مقصد یہ ہو کہ سامنے والے کو ہم کس طرح سے اس کے دلائل قرد کر کے ہم اس کو کیسے سمجھا سکیں مقصد ہو سمجھانا یہ کہا جاتا ہے وجادل ہوں بلتی حسن یہ تین درجے ہو گئے نمبر ایک حکمت سے دعوت دو نمبر دو معزہ کے ذریعے دعوت دو نمبر تین اگر کہیں مجادلہ کی نوبت آ جائے تو مجادلہ یعنی اچھے بحث مباحثے بغیر گالی گلوچ بات اور تیش میں آنے کے تیش میں لانے کے بجائے اچھے انداز سے ان سے بحث کی جائے بحث کے ذریعے انہیں سمجھایا جائے یہ تین چوتھا درجہ جو ہے دعوت کا وہ ہے صورت القب نمبر چھیالیس میں جس میں رب العالمین نے شاط نمایا ولا تجا دلو اہل الکتاب اللہ بلطی حسن اے نبی آپ پہلے کتاب سے جب بحث کریں ان سے آپ مناظرہ کریں مجادلہ کریں تو مجادلے کے اندر آپ ذرا سے کیا کریں اچھے اسلوب اور اچھے انداز کو آپ اختیار کریں یہ چار اسلوب بیان کیے گئے اللہ غلام مومن ہوں مگر اہلی کتاب میں سے جو ظلم کریں آپ آ, تو لازمی چیزیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدلہ بھی دی, لینا پڑتا ہے اور بات کو غصے اور جذبات سے بھی کام لینا پڑتا ہے لیکن اللہ صلی فرمائے اس ظالموں کے ساتھ جو اہلی کتاب ظالم ہیں ورنہ عام طور پر اگر وہ بحث مباحثہ کریں تو بہت ہی اچھے انداز سے کریں اللہ تعالیٰ سب کو مل کے توفیق نصیح فرمائے باقی ان میں